سلے آلے سل انہیں دیا گیا انہیں دیا گیا وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ گیا سل امتی کو سکل کے رخ لیے جا رہے ہو ملا لیے جا رہے ہو ملا تو وہ پکڑ کے خلد کو کو موڑ دے پکڑ گئے خرد کو موڑ دیں انہیں ایک دیا گیا کہ کسی نکل گئی تو بولو آپ پاک سے جوڑ دیں بولو آب سے جوڑ دیں انہیں ایک سے دیا گیا وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دیں انہیں دیا گیا سلو نہیں علی رسول ال کریم بعد فروز اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بالک و صلی اللہ علی. اسلام علیکم خواتین و حضرات آپ کی پسندیدہ ٹرانسوشن اتار چائم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان بان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین آج ہم نے ابتدام ایک کلام آپ کو سنوایا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزے کا ذکر تھا آج سے دن میں ناظرین کسی موجزے سے کم نہیں ہے آج سترہ رمضان المبارک ہے ایک نسبت تو بیوی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی ہے جس پر ہم نے کل گفتگو کی لیکن ایک نسبت اور بڑی ہی اہم ہے کی نسبت ایک طرف تین سو تیرہ غلامان رسول صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی فوج ہے اور دوسری طرف کم و بیش ایک ہزار کفار ہیں ایک طرف تین سو تیرہ وہ لوگ ہیں جو نارائ تقبیر کی صدا کو بلند کیا کرتے ہیں اور دوسری طرف کم و بیش وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر ہیں ایک طرف تین سو تیرہ کی وہ فوج ناظرین جو غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کو تیار ہیں اور دوسری طرف کم و بیش ایک ہزار وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماذ اللہ جان لینے کو تیار ہیں ایک طرف تین سو تیرہ کی وہ فوج ہے ناظرین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر خون کا ایک ایک قطرہ اپنا دینے کو تیار اور دوسری طرف ایک ہزار کا وہ کم و بیش لشکر ہے جو ماض اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطرا کا ایک ایک خون کا قطرہ لینے کو تیار ہے ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ کچھ اور گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں گا ایک مختصر ساتھ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے میں ارسل ارسل ارسل تو تو ایک طرف تین سو تیرہ وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک, ایک فرمان پر لباع کہنے کو اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کو تیار تھے اور دوسری طرف ناظرین کم و بیش وہ ایک ہزار کے قریب کفار تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کو اور ان کے دین کو معذ اللہ تحس نہس کرنا چاہتے تھے ایک طرف وہ لوگ تھے ناظرین کہ جن کو اس بات کا ادرا تھا کہ سرکار کا فرمان حق ہے اور سچ ہے اور جو سرکار فرما دیں گے بس وہی حتمی بات ہے اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو سرکار کے فرمان کو چیلنج کرنا چاہتے تھے سرکار کے دین کو چیلنج کرنا چاہتے تھے سرکار کے فرمان کو جھوٹ ثابت کرنا چاہتے تھے ایک طرف ناظرین تین سو تیرہ کی تعداد میں وہ لوگ تھے کہ جو مکمل طور پہ اپنا سب کچھ لٹا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ والی وسلم کی نصرت کے لیے میدان میں کود پڑے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس سامان موجود نہیں ہے وہ یہ جانتے تھے ناظرین کہ ان کے پاس عسکری طور پر کچھ موجود نہیں ہے وہ اس بات کو بھی جانتے تھے کہ ہماری تلواریں بھی شاید زنگ آلود ہو چکی ہیں اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ اس بات کو بھی جانتے تھے ناظرین کہ یہ کھانا پینا یہ ساز و سامان یہ عسکری قوت یہ تمام در مال و اسباب در اصل دنیاوی لوازمات کے لیے تو ہو سکتے ہیں مادہ پرستی کی سوچ رکھنے والے انسانوں کے لیے تو ہو سکتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ان تمام سوچوں سے اپنے آپ کو ماورا کر کے چلا کرتے ہیں کیونکہ جب سرکار اس میدان میں آئے تو انہوں نے ایک دعا فرمائی ناظرین کہ یا اللہ یہ قریش بڑے غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ ولی وسلم کو چھوٹا ثابت کر دے آئے اللہ بس اب تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے تو ناظرین اس کے بعد کیا ہوتا ہے مولا کریم یہ فرماتے ہیں اس کے بعد ایک اور جملہ ادا کرتے ہیں کہ آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی یا اللہ تو اس زمین پر تا قیامت تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا کوئی نہیں ہوگا ناظرین بات یہ ہے کہ صحابہ اس بات کو بھی جانتے تھے کہ سرکار نے اب جو جملے ادا کر دیے ہیں اب سرکار کی ایک ایک دعا کو قبول کیا جائے گا رد نہیں کیا جائے گا آئیے آج گفتگو کرتے ہیں میدان بدر پر غزب بدر پر جنگ بدر پر کہ ایک طرف تین سو تیرہ ہیں اور دوسری طرف کم و بیش ایک ہزار ہیں وہ کون سا جذبہ تھا وہ کون سا عقیدہ تھا ناظرین وہ کون سی محبت تھی وہ کون سا عشق تھا جو وہاں پر نظر آتا تھا جن کی وجہ سے انہیں کامیابی تھی اور آج مسلمان تنزلی کا شکار ہیں تو وہ کون سی ایسی بات ہے جو مسلمانوں سے ختم ہو چکی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم اسفلا سافلین کی کالی گھاٹیوں میں غرق ہو چکے ہیں آپ کا تعارف کراؤں اپنے مہمان سے ہمارے ساتھ ناظرین سب سے پہلے جو شخصیت تشریف فرما ہے آپ فقی السہر ہیں شیخ الحدیث ہیں بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو فرماتے ہیں محترم جناب مفتی ابو بکر صدیقہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز محب ہاف قرآن قاری قرآن بہت ہی پیارے انداز سے آپ کے تمام سوالات سے جوابات دیا کرتے ہیں محترم جناب مفتی سہیل رضا امدادی صاحب آخری میں ناظرین ماشاء اللہ آپ نے ان کی آواز سنی کیوں ٹی وی پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے بہت ہی پیارا لہن بہت ہی پیاری آواز لاہور سے خصوصی دعوت پہ تشریف لائے ہیں محترم جناب سربر حسین نقش بندی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ان کی فرمائش بھی جاری رہے گی اس مختصر وقت میں آپ کی کال بھی ان شاء اللہ شامل کریں گے اور یاد رہے ناظرین کہ دنیا کے کسی بھی خطے سے آپ کا تعلق ہے آپ مسلمان ہیں کال کر کے معلوم کریں کہ ان تین سو تیرہ میں کیا جذبہ تھا اور آج کس جذبے کی کمی مسلمانوں میں ہے ہم صرف یہی گفتگو کریں گے جنگ بدر کے حوالے سے اور غزوہ بدر کے حوالے سے آپ تینوں مہمانان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام سلامت کرتا ہوں اور شامل کرتے ہیں اپنے پہلے کالر کو دیکھیں ہمارے ساتھ غزوہ بدر کے موقع پر اس ایوان میں کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سوری سوال آج سے آپ کے ٹاپک سے الگ ہے آپ فرمائیے کہاں سے بات کریں میرا تعلق ہندوستان سے وہاں میں بولانا چاہتی ہوں کہاں سے ہوں فرمائیے فرمائیے آپ کے تمام پینلسٹ کو میرا سلام وعلیکم السلام جنہیں سے میرے دل پر اور میرے زمین پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جس کی میں وضاحت چاہتی ہوں جی فرمائیے اور تمام کرنے والوں سے میری گزارش ہے کہ وہ حالت خیال نہ کریں نہیں فرمائیے فرمائیے میرے والدین کا خال ہو چکا ہے دو سال ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور میرے تین بھائی ہیں اور میری ایک معذور بہن ہے اچھا میرے بھائی میری بہن کی مدد نہیں کرتے اچھا اور میں خود بڑے سارے روزگار ہوں اور میری بہن کی میں مدد کرتی ہوں اور اچھا میرے شوہر کی اجازت کے بغیر اور میرے شوہر یعنی میری جو بھی سیلری ہے پوری انہی کے ہاتھ جاتی ہے تو اور اچھا گھر کے اخراجات کرتے ہیں اگر اچھا میں بولوں میری معذور بہن کی مدد کے لیے تو پھر تو میں بتانے سکتی کیا ہوتا ہے اچھا میں اور اچھا میرا اچھا تعلق میرا تعلق میڈیکل ڈپارٹمنٹ سے ہے آپ اپنے دل کو پہلے ہلکا کریں دیکھیں انسان جب روتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس پہ بڑا کرم خرتا ہے پہلے اپنے دل کو ہلکا کریں میں آپ کی بات بہت توجہ سے سن رہا ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن یہ بتائیے کہ دل پہ اصل بوجھ ہے کیا न, آ, میرا تعلق میڈیکل ڈپارٹمنٹ سے ہے ٹھیک ہے اور جب بھی میرے کو کچھ بھی پیسے وغیرہ دیتے ہیں میں صفائی سے بول رہی ہیں کہ میری زمین پہ میرے دل پہ بوجھ ہے تو وہ پیسوں کی مدد میں اپنی معذور بہن کو کرتی ہوں یعنی میں میرے شوہر کی بغیر اجازت ان پیسوں کا میری بہن کو مدد کرنا کے بعد کیا اس کو لینا چاہے تھے اور یا میری عبادت اور جو بھی میرا روزل وہ قبول ہوگا یا اچھا یہ بتائیے مجھے کہ آپ کے بھائی بالکل آپ کی معذور بہن کی مدد نہیں کرتے اور معذور بہن ساتھ رہتی ہیں ان کے نہیں نہیں بالکل الگ الگ رکھا ہوا ہے خراجات نہیں تو وہ معذور بہن جو ہے بالکل آئسولیشن کا شکار ہے کیا جی ہاں وہ ایک میری فیملی کے ساتھ رہتی ہے چھوٹی بہن ہیں یا بڑی ہیں وہ آپ کے بھائیوں کی سب سے چھوٹی ہیں اسی لیے میں چاہ رہا ہوں اور سارے بڑے بھائی جو ہیں والدین آپ کے جو ہے انتقال کر چکے ہیں جی ہاں دو سالوں ہو ہیں جب تک والد صاحب سے ان کا وظیفہ آتا تھا اس کے بعد والدہ کو آتا تھا اس کے بعد تو گورنمنٹ نے بند کر دیا وظیفہ دینا تو آپ مطلب بیسکلی جو میڈیکل میں آپ کو تنخواہ جو ملتی ہے اس کے پیسے آپ اپنی بہن کو دے دیتی ہیں یا کچھ اور ذرا نہیں نہیں نہیں میری تو ساری سیلری تو میرے ہسبینڈ لے لیتے ہیں ہسبینڈ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جیسا آپ تو کچھ کرتے نہیں ہیں وہ صاحب تو کچھ نہیں کر سکتے کچھ کماتے کرتے نہیں ہیں بس اپنا روب جماتے ہیں اللہ بڑی بڑی مطلب آپ ایک ستم در ستم کی بوجھ کلے ہیں تو وہ جو پیسے آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں آپ کے پاس وہ جو بھی پیشنٹ وغیرہ جو بھی دیتے ہیں میرے کو مریض جاتے ہیں اچھا اچھا مطلب وہ آپ کو مطلب ایک خوشی کے طور پہ جو پیسے دیا خدا گواہ میں کبھی کسی سے نہیں ایک پیسہ نہیں مانگتی نہیں لیکن اس میں بازار تو ہو گئی نا آپ کی بات یعنی آپ کی جو ایکچول سیلری ہے وہ تو آپ اپنے شور کو دے رہی ہیں جو آپ کو خوشی کے طور پر پیسے مل رہے ہیں اس سے آپ اپنی بہن کی مدد کر رہی ہیں بہرحال آپ کو ضرور اس کا جواب دیں گے اور اپنے دل کو بس ہلکا رکھے گا نازیم رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنعد اقبال حاضر خدمت آج ہم گفتگو کر رہے ہیں غزبۂ بزر کے حوالے سے کہ وہ کون سا جذبہ تھا مسلمانوں میں جو اس وقت موجود تھا آج کس جذبے کی کمی مسلمانوں میں ہے کیا ہم اتنا تنزلی کا شکار ہیں وہ کسی بھائی گفتگو کا آغاز کریں لیکن اس سے قبر میں چاہوں ہندوستان سے جو کال آئی بہن کی بڑی عجیب سچویشن ہے کہ اور کام نہیں کرتا میڈیکل کی جو پیسے ملتے ہیں جو سیلری ملتی ہے وہ پیشور کو پورا دے دیتی ہیں اور اپنی معذور بین کی مدد وہ جو خوشی سے لوگ پیسے دیتے ہیں اس سے کر رہی تو جائز ہے کہ ناجائز گفتگو سے پہلے تو میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ بہت یعنی بہن کے ساتھ ہمدردی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی ان کی بہن کے مسائل کو حل فرمائے بات یہ ہے کہ یہ جو اپنی بہن کے ساتھ نیک سلوک کر رہی ہیں شرع اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور قابل ستائش ہیں بلکہ یہ انہیں یہ حق بھی حاصل ہے کہ جو تنخواہ خارجتاً جو اپنی کما رہی ہیں اس کو بھی اپنی بہن پہ خرچ کریں اچھا یعنی شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے اجازت دیتی ہے اور شوہر کو کنڈیم کرتی ہے کہ جو شوہر کی کمائی پہ گھر پہ بیٹھا ہوا کہا رہا ہے اور اس کی کمائی کو اس کو نیک کام میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا کیونکہ <çuk> <رہا>। نیک <tuk> کام ہے اس کی اپنی کمائی ہے تو شوہر کو منع کرنے کا حق نہیں ہے بلکہ وہ بہن تو بیچاری معذور ہے اللہ تعالیٰ اب دیکھیں وہ آئسولیشن کا شکار کر دی گئی ہے مطلب وہ جو بھائی ہیں انہوں نے بھی چھوڑ دیا چھوٹی ہے بےچاری اکیلی رہتی ہے ان کو بہت کا مقام ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھیں میں سب سے پہلے مرد کے حوالے سے شور کے حوالے سے کہوں گا کہ قوامون علی نسائی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر بیٹھ جائیں اور آپ جو آمی آمی ہے نا اپنی بیوی کی کمائی کھائیں گھر بیٹھ کر اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کا سامان کمانا جو ہے وہ آپ کریں اور بیوی کو جو ہے وہ گھر بیٹھائے اس گھر کی ملکہ بنائے بالکل جہاں تک میری بہن کا یہ جو ہے وہ کام ہے میں سمجھتا ہوں قابل تعریف کام ہے ہماری دوسری بہنوں کو بھی جو ہے وہ یعنی ان کے لیے بھی قابل اتباع کرنی چاہیے بالکل ٹھیک ہے آپ نے محترمہ بات سن لی اور بالکل آپ پریشان نہ ہو اور اپنے آنسوں کو پوچھیں مدد کریں اپنی بہن کی تاکہ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اس معاملے میں قوت اور طاقت عطا کرے مطالعی صاحب غزوہ بدر کے حوالے سے بات ہم کر رہے ہیں ابتدا کرتے ہیں موضوع کی کس وجہ سے اور کیا معاملات تھے بیسکلی کہ غزہ مدر کے پیش کے بنیادی طور پر بدر کیوں کہا جاتا ہے اسے دیکھیے غزہ بدر یہ تاریخ اسلام کا پہلا بڑا غزوہ ہے اگر اس سے پہلے کہ اگر چھوٹے دو غزبے ہو چکے تھے پہلا بڑا غزوہ اور یہ مقام بدر پہ پیش آیا اور یہ سن دو ہجری کی بات ہے اٹھارہ مہینہ تقریبا تھا تو یہ غدر بدر ایک مقام ہے جو مکہ اور مدینہ شریف کے درمیان کا ایریا ہے وہاں پر ایک کنواں ہے قلعہ بے بدر کہا جاتا ہے یا ایک شخص بدر نام کا تھا اس کے نام کی وجہ سے ہے یہ اسلام کا پہلا مارکا تھا جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کو کفر پہ سر بلندی ادا فرمائی بات جاری رکھیں مفتی صاحب شامل کرتے ہیں جناب ایک کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی میں میرا نام آصف کریم ہے اور میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں فرمائیے جی میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ غزبہ بدر میں مسلمانوں کا کیا جذبہ تھا اور اب جو ہے وہ مسلمان کمزور کیوں ہیں <تصفح> اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی اگر غیر مسلم کو مسلمان کرتا ہے تو اس کا جو ہے وہ کتنا اجر و ثواب ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ کو کیا ثواب ملتا ہے <تصفح> اور اس کے جو ہے وہ بعد مطلب میں اگر وہ غیر مسلم جو ہے وہ مسلمان نہ رہے تو جس نے کیا اچھا یعنی کو مطلب کو مسلمان سے کنورٹ کیا اور صبح دوبارہ جو ہے وہ غیر مسلم اگر اس کو معلوم نہیں ہو وہ اپنا صرف چینج کر لے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے کینیڈا سے کال کی جی مفتی صاحب کیا پرمانے تھے بدر کے حوالے سے بدر کے حوالے سے میں کر رہا تھا کہ کفار کفر اس وقت اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے پوری شان و شوکت کے ساتھ آیا تھا ہزاروں کی ان کی تعداد تھے اور ان کے ساتھ ناچنے گانے والی عورتیں تھیں اور شراب و کباب کا دور چلتا تھا وہاں پر جہاں پہ بھی ان کا رکتا تھا یہی عیاشیا کرتے تھے <تصفح> اور نیت یہ تھی کہ اسلام کو نیتو نابود کر دیں گے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول فرمایا ان کی نصرت فرمائی اور تین سو تیرہ کے لشکر نے مسلمانوں کے اس کفار کو شکست دی اور ان کے ستر آدمی قید کیے گئے اور ستر آدمی مارے گئے <تصفح> جاری رکھتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے غزبۂ بدر کے اس موضوع کے ساتھ ایک مختصر کے بعد موقع پر اس موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب آخری میں تشریف فرمائیں جناب سرور حسین نقشی صاحب جناب سرور صاحب ناطر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چندر شاست اپنی کرم کے حساب لمحے اس کی وجہ سے مسلمان تنزلی کا شکار ہے سرو موضوع کو مزید آگے بڑھانے سے قبل اس ماحول کو مزید لطیف کرتے ہیں لات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا چند اشار چوکٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں کہاں کہا. ان کا سیو کرے کھاتا خدمت میں, میں کر دیا جیسے جیسے بیان حضور کی خدمت میں کر دیا کہاں کہاں جبا ایسے میں دل کہاں بل بسل کہاں تو آنسو گن گار کیا بات خود کو نہ ان کی ڈھال بنا تھا کہاں ایسے میں دل کا حال سناتا کہاں کہاں آپ کا میزبان محمد جلید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی گریش بھائی کیسے ہیں آپ جی اللہ کا شکر آپ فوزیا بہاری سے بات کر رہی ہیں جی فرمائیے فوزیا میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جو ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے اس میں کتنے مسلمانوں کے جو تھے افراد شہید و کافروں کے اور دوسرا سوال یہ پوچھنا تھا کہ آج جیسے کہ اسلامی حکومت ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں بھی اسلامی جو حکومت کے لیے جنگوں کی تیاری سے پہلے ہتھیار بنا سکتے ہیں یعنی کہ اپنے دفاع کے لیے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی وزیر صاحب ہم آتے اس طرف ایک تو بے سروسامانی کی کیفیت ہے دوسری طرف کو فار کا معاملہ ہے یہ کیسے پتا لگا کہ سامنے تعداد جو ہے وہ کم و بیش ایک ہزار کے قریب ہے دیکھیے اس بات کا اندازہ اس سے ہوا کہ سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مسلمانوں کو مقرر فرما کر ان کی خبر گیلی کے لیے جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ کہ کیا معاملہ ہے کتنی تعداد ہے اب وہ دونوں گئے اور جب وہاں لشکر کے قریب پہنچے تو انہیں جو ہے کچھ گفار ملے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کی تعداد کتنی ہے کیا کھاتے پیتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ جی جو ایک دن جو ہے وہ نو الزبا ہوتے ہیں ہمارے لشکر میں اور دوسرے دن جو ہے وہ دس الزبا ہوتے ہیں تو انہوں نے دونوں نے آ کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سیاح رسول اللہ یہ معاملہ انہوں نے بتایا नहीं नहीं ہے تو آقاری اسلام نے اس سے اندازہ لگایا وہاں سے زیوم کیا کہ ان کی تعداد جو, جو ہے وہ ساڑھے نو سو یا ہزار ہوگی ٹھیک ہے ایک کالوں کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم اسلام مجھے پوچھنا تھا بدر کے حوالے سے کوئی ہمیں بتائے کہ ان کے سماپ کیا بہت پیاری بات ہے کہاں سے بات کر رہی ہیں گجرات بہن بات یہ ہے کہ مفتیان سے ضرور پوچھیں گے کہ ہمیں ایشار ثواب کس انداز سے کرنا چاہیے اور کیا کچھ آج کے دن کرنا چاہیے آپ کو بہت شکریہ آپ نے بہت خوبصورت کوششن کیا مفتی صاحب بزیر آپ بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک تو یہ بے سر کی کیفیت ایک وہاں پہ ایک ہزار کی تعداد وہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو گئی اب تھوڑا سا اور بات کو سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات اس بدر کے میدان میں ہمیں نظر آئے میں چاہتا ہوں کہ اس پہ تو آپ جو ہے وہ چوڑی چوڑی کر کے تو بہت زیادہ ہے لیکن اس میں مختصر یہ ہے کہ جس طرح کے ایک موقع پر حضرت عکاشہ بن محسن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معاملہ پیش آیا کہ ان کے تلوار ٹوٹ کے لڑتے لڑتے تو سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم کی سدت میں آخرت کی تلوار ٹوٹ کے مجھے تلوار چاہیے تو آپ کے ہاتھ میں ایک اصا تھی آپ نے وہ اصا دے دی ان کے ہاتھ میں اصا دی تو سرمایہ کس سے جا کے لڑو وہ تلوار بن گئی اور آپ اس سے لڑتے رہے اور اس تلوار کا نام جو ہے آن رکھا گیا یہاں تک کہ انتقال کے وقت بھی آپ کے ہاتھ میں اچھا روایتوں میں ٹہنی کا لظ بھی استعمال ہوا کہ وہ ٹہنی تھی شاخ تھی ایک تھی نہیں بنیادی طور پہ تو وہ مطلب اوریجنلی وہ تلوار میں تبدیل ہو گئی بالکل اس کی چوڑائی بتائی گئی اس کی لمبائی بتائی گئی اس پہ باقاعدہ بال تھے اس تلوار پر یہ تک بیان گیا ہے مدارج البوا تو مفتی صاحب میں اس فلاسفی کو ذرا سمجھنا چاہوں گا چونکہ وہ جذبے کے حوالے سے ایک سوال تھا جذبے کے حوالے سے بات بھی کریں گے تو یہ کون سا جذبہ تھا یہ کون سی عقیدت تھی یہ کون سا عشق تھا کہ جس نے ایک صحابی کو یہ سوچنے پر مجبور نہیں کیا کہ ٹہنی میرے ہاتھ میں سرکار دے رہے اور سامنے تیروں تلوار موجود ہیں بلکہ وہ کود پڑے پیدانے جنگ میں اور وہ ٹہنی جو ہے وہ تلوار میں تبدیل ہو گئی یہ اصل میں جذبہ عشق رسول تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایسا ہی ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ خدا پہ احمان رکھتے ہیں کہ خدا کا جو فرمان ہے حق نہیں چل سکتا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے حق نہیں ٹر سکتا اسی طرح کا ایک واقعہ اور میں بیمارش کروں یعنی جو بات آئی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ دیکھیں اندازہ کیجیے جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں مگر یہاں پر عشق کا جذبہ کبھی تھمتا نہیں ہے حالانکہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> جن کے موقع پر یہ ہوتا ہے کہ سامنے آنے کا کام تو کر دے <تصحاب> لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب بندی کر رہے ہیں ایک صحابی عصب بن غربہ رضی اللہ تعالیٰ آگے نکلے ہوئے تھے سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمام سے اس کو ٹھوکا لگا کہ پیچھے کہ آپ سب سے باہر نکلے ہوئے پیچھے <تصحاب> <محبن> <محبن> ہو جائیں تو اس پر جو ہے بعد میں ارض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ نے مجھے یہ چبائی تو مجھے دیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ انصاف کرنے والے تھے آپ نے اپنا سینا کا کھول دیا اور کہا آؤ مجھے بھی تم لکڑی چبھا کے اپنا خاصاس لے لو وہ صحابی آگے بڑھتے ہیں اور آ کر اپنے لب لب کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رکھ دیتے ہیں سرکار فرماتے ہیں یہ کیا کر رہے اس وقت کہا یار فی اللہ صحتم بدلہ کیسا ابھی آخری وقت ہے چاہ کے آپ کے جسم سے نہ جسم یعنی وہاں پہ ایمان یہ ہے کہ یہ جسم سے اگر لب مس ہو جائیں گے تو ان لبوں کی جو ہے وہ شفاط ہو جائے گی ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے آپ سے نماز اثر کے بعد ایک وقفے کے بعد اسٹار ٹائم کی کیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد اقبال حاضر خدمت آج ہم گفتگو کر رہے ہیں جذبۂ بدر کے حوالے سے کہ اس وقت کیا جذبہ کار فرما تھا جس نے مسلمانوں کو فتو نصرت سے نوازا اور آج کیا صورت حال ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان تلزلی کا شکار ہے پر کلام فرمایا مفتی صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی موجودات کا ضور اس میں ہوا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس صورتحال کون کون سے مزید موجود مفتی صاحب اور اس ایک موجیزہ یہ بھی دیکھیں دنیا کا کوئی بھی سپاہی سراد جب اپنی فوج کو میدان میں اتارتا ہے تمام تیاریاں کرتا ہے لیکن انجام کی خبر نہیں ہوتی اسے جیتنا ہے یا ہارنا ہے لیکن پیارے آکا علیہ ایسے سپاہی سردار ایسی کمانڈ آپ کہ جنگ سے پہلے فرما رہے ہیں کہ اس مقام پر حاضر مساؤ ابھی جہاں حاضر مساؤ فلاں کہ یہاں پر شخص کتل ہوگا یہاں پر اس کی لاش گرے گی اور راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے دیکھا کہ بالکل ایسا ہی ہوا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے رابطی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے فرمایا ایک انچ کا بھی نہیں مطلب اسی انداز سے وہاں پہ گرے اور اس کے علاوہ دیکھیں نبی کریم علی سلاسلام اپنی تین سو ساتھیوں کو لے کر نکل کا وقت ہے اچانک بارش شروع ہو گئی اب دیکھیں کفار کے ہاں بھی بارش ہے ہمارے ہاں ہم بھی بارش وہ بارش یہ موجود یہ ہوا کہ جو مسلمانوں کے ہاں زمین تھی وہ بارش کی وجہ سے سخت ہو گئی مسلمانوں کو چلنے پھرنے میں آسانی ہوئی اور کفار کے یہاں جو زمین تھی وہ اور نرم ہو گئی کیچر بن گیا اور چلنا پھرنا ان کے لیے دشوار ہو اس کا گیا مطلب تو مفتی صاحب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے خاص نصرت جو ہے وہ مسلمانوں کو اس وقت آتا ہو وعدہ تي. ہے نا تم اللہ تم مؤمن بن کے دکھا دو میں تمہیں عروج فرما کے بتاؤں گا اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں کہ فرشتوں کا نزول ہونا یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں ایک کافر کو مارنے کے لیے آگے بڑھا اور میں نے دیکھا کہ اس کی گرن پیڈے کے نیچے گر پڑی اور مجھے فضا میں کوڑوں کی آوازیں آتی اقبال خیزون کی آوازیں آتی کہ کسی کی جو گرم کٹ رہی ہے کسی کے ہاتھوں کٹ رہے ہیں تو میں نے نبی کریم علیہ السلام کی بردا میں حضرت خدمت ہو کر رسول اللہ یہ کیا معاملہ تھا فرمایا کہ حیض جبریل امین علیہ السلام کی گھوڑے کا نام تھا اور جبریل امین علیہ السلام بنفس سے نفیس جنگ میں شریک ہوئے یعنی اس کا مطلب کہ فرشتوں کی کئی کثیر تعداد جو ہے اور موجود یہاں پر آپ جذبہ دیکھیں اس کے رسول کے حوالے سے جس طرح کے مفتی صاحب نے فرمایا حضرت عبیر اللہ تا ان جب کفار نے آپ کو مارا اور حضرت بدر کے پہلے شہید ہیں شہید ہونے کے قریب ہیں نبی کریم علیہ اسلات اسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں